ام ہسب تم کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انتدخل خل الجنہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اتنے ٹھنڈے پیٹوں محاورہ ہے نا ام تم انتدخل خل تم نے گمان کر لیا ہے اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی وہ لما یا تو آئی نہیں ہے ابھی تک مسلو غیر معمولی حالات اللہ جو ان لوگوں پر آئے تھے خلو من قبلکم جو تم سے پہلے اس دنیا میں گزرے ہیں ایسے حالات تو ابھی تم پر آئے نہیں تم سمجھتے ہو ایسے آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے ابھی تو امتحان نہیں ہوا صاحب ابھی تو بھٹی پہ نہیں چڑھے مست ہو اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں انہیں مالی نقصانات نے آ لیا بآساہ عربی میں کہتے ہیں تنگی کو تکلیف کو لیکن وہ تکلیف جس میں مال کا نقصان ہونا عام طور پہ اس سے مراد وہ لی جاتی ہے مست تو انہیں کیا کیا مالی تکالیف نے پریشان کر دیا وقت اور جسمانی نقصانات ان کے بڑھ گئے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی سے کبھی ایسا گنا ہو جاتا ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ اسے معاشی تنگی میں مبتلا کر دے تو جب بھی معاشی تنگی آ جائے تو آدمی سوچے کہ شاید کسی گناہ کا یہ کفارا ہے اور حل اس کا یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرے معافی مانگے کہ ویسے ہی معاف کر دیں میں امتحان اس، اس، اس کے قابل نہیں مست ہوں اللہ نے کہا انہیں شدید مالی پریشانیاں اٹھانی پڑیں وہ اور شدید جسمانی نقصان اٹھانے پڑے وہ اور جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے زلزلہ کہتے ہیں زلزلہ اس وجہ بھونچال اس میں جھنجھوڑ آ جاتا ہے نا زمین کے زلزلو جھنجوڑ کے رکھ دیے گئے حتیہ یقول رسول یہاں تک کہ رسول علیہ السلام وسلام جو تھے وہ بلزین آمنو اور جو ایمان لائے تھے ہوں ان کے ساتھ انہوں نے درخواست کی کہ متا نسل اللہ اللہ تعالی کی مدد کس دن آئے گی مطلب یہ تھا کہ آج آ جانی چاہیے اب اس سے برے کون سے حالات ہوں گے خدا کی مدد کب آئے گی اب اس آن اس کھڑی نازل ہونی چاہیے اللہ اللہ نے کہا یعنی ہم نے انہیں جواب دیا ان نصر اللہ قریب اللہ کی مدد بالکل قریب ہے ابھی پہنچ جائے گی یہ ہے چیز کہ انسان اسلام کے لیے دین کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے کام کرتا ہے جنجوڑ دیا جاتا ہے اتنی شدید تکالیف پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں اور اس امتحان کے بعد پھر جا کر کہیں اللہ کی مدد آتی ہے اللہ ایسے ہی تھوڑا ہے کہ ہر ایک آدمی کو اپنے لیے چن لے امتحان لے کے باقاعدہ ٹھوک بجا کے اسے تو علم ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس کا امتحان لے کے کہ دیکھو یہ ہم نے امتحان لیا یہ کامیاب ہوا ہے اب اس سے دین کا کام ہم لے رہے ہیں یہ چیز ہوتی